ایک دعا استعمال کی اس دعا کے, لیے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ اس جگہ پر کسی شر کو نہ آنے دے گا ہر شر سے محفوظ رکھے گا لیکن جب نکلا کہیں سے بھی نکلیں آپ ایک جگہ سے نکل کر کے دوسری جگہ جانے لگیں وہاں کے لیے بھی دعا اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے بسم اللہ ولیجنا اور بسم اللہ خرجنا اور اللہ توکلنا اس جگہ پر ہم داخل ہوئے تھے چاہے گھر ہو یا کوئی بھی جگہ ہو بسم اللہ والے اللہ کے نام سے ہم یہاں آئے تھے اللہ کے نام سے نکل رہے ہیں وہ اللہ ہی توقل اور اللہ پر توقل کر کے ہم جا رہے ہیں صحیح. یہ دعا پڑھ لیں گے اسی طرح چلتے پھرتے ذکر اذکار کا بہت بڑا بہرحال درجہ ہے یہ ہے طریقے توحید کے یا موحدین کے پناہ لینے کی کسی چیز سے اسی طرح آپ کسی بھی بیماری سے پناہ مانگیں اوز بزت اللہ قدرتی منسٹر رما اجید و حاضر کسی شیطان یا جن کا حوالہ نہ دیں بعض امراض کے بارے میں عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ جنوں کے ذریعے سے ہوا ہے جیسے یہ میں نے خود سنا اور دیکھا مجھ سے پوچھا لوگوں نے کہ فلاں علاقے میں کیا نام ہے چیچک پھیلی ہوئی ہے جب تک وہ لوگ کوئی جانور نہ ذبح کریں گے اس کے لیے تو وہ چیچک وہاں سے جائے گی نہیں ہم نے کہیں چیچک مانگتی ہے کوئی جانور کا نظر کہا ہاں یہ تو بہت بڑی دیوی ہیں ہندوؤں کا عقیدہ ہے حقیقت اور یہی عقیدہ ہندو مسلمانوں نے بھی لے لیا تو وہ سرخ مرغا مرغا ڈھونڈ کر کے ذبح کرتے ہیں یہ باقاعدہ میں نے پوچھا تو کہتے ہیں اور یقیناً میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ ان سے کہا کہ عین صرف ہو جائے گا لیکن بعد میں پتا چلا کہ ان لوگوں نے ذبح کیا اور اللہ کی قدرت وہ ایک مدت ہر چیز کی ہوتی ہے اللہ کی تقدیر میں اس کے بعد بہرحال وہ بیماری چلی گئی تو یہ عقیدہ لوگوں نے بنا لیا پکا کر لیا کہ نہیں یہ وہی سرخ مرغا مانگ رہی تھی یہ بیماری اور دیوی یہ چلی گی کوئی بھی اس طرح کی چیز کی پناہ مانگنی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ذب عزت اللہ و قدرتی اللہ کی عزت اللہ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کا حوالہ دے کر کے ہم ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دے آروز عزت اللہ قدرتی من شرما اجی حاضر جو بیماری یا جو تکلیف مجھے پہنچی اس سے بھی یا جس تکلیف سے میں ڈرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص ہر شخص ہر بیماری کا مورد ہو سکتا ہے بیماری اس کو لگ سکتی ہے اس وجہ سے احتیاطی تدابیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ میں نے بکا اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا من البرس برس کی بیماری سے من الجنون اور پاگل پنی سے ومن الجام اور جزام کوڑ کی بیماری سے اودبی عزت اللہ قدرت منسرے اودب اللہ امن البرا من جنون والجنون او من سئی الاسقام اور ہر بری بیماری سے بری بیماریاں بہت کچھ ہوتی ہیں بواسیر ہے یا اس کے علاوہ اور کینسر وغیرہ الاسقام اس زمانے میں کینسر وغیرہ کا نام نہیں آتا لیکن آج کل جو کہتے ہیں کہ مرض خبیث مرض حبیس ہی اس کا نام رکھ دیا بری بیماری پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں ایک عام لفظ کے ساتھ تمام بیماریوں کا ذکر آیا سی الاسکام ہر بری بیماری سے تو آدمی کو ان سب چیزوں سے ان سب, سب تاویزات سے اپنی پناہ اللہ, اللہ, اللہ کے اللہ سے پلان لینے چاہیے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے نہ کہ کسی شیطان نہ کہ کسی ولی یا کسی قبر یا کسی درخت کے کا سہارا لے کیونکہ یہ آئین شرط پر کیونکہ یہ پناہ جو ہے پناہ مانگنا یا خیر کا طلب کرنا الیاز ولیاض عربی میں دو لفظ ہے یعنی کسی برائی سے یا کسی تکلیف سے پناہ مانگنا اس کو ایاز کہتے ہیں ولیاض خیر کی ترکہ طلب کرنا کسی غیر اللہ سے یہ عین شرک ہے اور یہی کچھ ہوتا ہے نظر و نیاز کے اندر یا جو لوگ پناہ مانگتے ہیں جنوں یا دیویوں کے نام سے باب و منشر یستغیث اب غیر اللہ ہے اور یہ غیر اللہ صرف کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ انستغی صبح غیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی سے جس چیز کا مالک غیر اللہ نہیں ہے اس سے اس چیز کو طلب کیا جائے کو کہتے ہیں یعنی مدد طلب کیا جائے اس شخص سے جو اس چیز کا مالک نہیں ہے جس اس چیز کی مدد طلب کی جائے جو اس چیز کا مالک نہیں ہے روزی اولاد اور دوسری چیزوں کا اور یہ ضرور غیر اللہ یا غیر اللہ کو پکارے ان سے دعا کرے یہ چیز مسلمانوں میں ہے حقیقت میں یہ چیز ہے قبروں کے ساتھ گولوں کے ساتھ یہی معاملہ بلد. ہوتا ہے بلد. یہ عین شرک ہے اس, اس میں کوئی شبہ نہیں اس وجہ سے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے صرف سوچنا ہے کہ آخر اللہ تعالی نے شرک کے بارے میں کہا ہے الکبریا اور عدائی. فمن امنزانی فقط اغضبنی یہ جو بڑا ہونا لینا دینا کبریا کا لفظ بہت عام ہے یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیے جائے جس نے کسی نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیا یہ میری چادر ہے اور کسی نے اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک کیا فقد اغبنی مجھے غصہ کر دیا اغبنی اور جو شخص مجھے غصہ کرے گا ادخل تو ناری میں اپنے جہنم میں اس کو داخل کروں یہی <تصفح> کلام پاک میں بھی اس کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علیہ کبھی ماد نظاری کا لمن شاہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کریں گے یہ اتنا واضح مسئلہ ہے کہ اس میں تفصیل کی ضرورت نہیں صرف مسئلہ یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور عمل کرانے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ دعوت اور تبلیغ کریں اللہ تعالیٰ فرماتے والا تھا تمام فی انفال تفہین نے کہی من منالمین اللہ کے علاوہ کسی ایسی چیز کو تم نہ پکارو یا ان سے کوئی طلب نہ کرو جو تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر کیا فہین ف اگر کیا فہن نہ کہ ظالمین تو تم مشرقین میں سے ہو گئے مشرق ہو گئے الظلم ان ظلم ان ل... شرک عظیم اس ظلم کی تفسیر شرک سے کی جاتی ہے اگر کیا ایسا تو تم ظالم ہو گئے اور ظالم کے معنی یہاں شرک ہے یعنی تم مشرک ہو گئے جیسے کہ حضرت لکمان نے کہا ہے کہ ان نشریاب نہیں اللہ تشرق اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو ان نشر کا ظلم یہی معنی ہے عید الفین کا اگر تم نے ایسا کیا تو تم مشرق ہو گئے اور مشرک کا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو اعلان کیا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہیں اللہ ہو کا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا رہے ہیں کوئی ضرر پہنچا رہے ہیں کا شفا لو اللہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا ہے اس وجہ سے کسی غیر اللہ کا سہارا لینا یہ آئین شرک ہے کرتے ہیں لوگ سہارا لیتے ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ مکے سے اٹھ کر کے حاجی علی جان میں جا کر کے ایک لڑکے کو شکر چٹایا تاکہ وہ بچہ بولنے لگے پانچ چار پانچ سال کا بچہ میں نے خود دیکھا وہ بول نہیں رہا تھا باتیں کرتا تھا بولتا بہت تھا لیکن کچھ سمجھ میں آتا تھا صاف اس کے گھر والوں نے کہا کہ اب حاجی علی جان میں جا کر کے ان کی قبر پر وہ چٹائیں گے شکر تو بولنے لگے گا اللہ کی قدرت پھر بھی نہیں بولا لیکن جب عمر بڑی ہو گئی دس سال کی تو بولنا شروع کیا اس نے تو بہرحال ایسا کرتے ہیں لوگ یہ کوئی بھی مصیبت اللہ کے علاوہ یہ چیز اسی مشہور اور معروف ہے کی اس کی توضیح اور اس کی تفسیر کی ضرورت نہیں مسلمانوں کو تو سوچنا چاہیے کہ کافر لوگ بھی ڈائریکٹ بتوں سے نہیں مانگتے تھے اللہ تعالیٰ نے خود ان کے عقیدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے توضی فرمائی ہے ان سے جب پوچھا جاتا تھا تو کہتے تھے ان نعبدہم لیقربونا لیبونا اللہ زلفا ان سے ہم نہیں مانگتے یہ مالک نہیں ہے اس کے لیکن ہم ان سے ان کو اس وجہ سے ان کی پوجا کرتے ہیں ان کے لیے سجدہ کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں لیکن ان مشترکین سے بھی گئے گزرے مسلمانوں میں مشرقین ہیں کیونکہ وہ صاحب قبر کو درخت کو پتھر کو وہ نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں ڈائریکٹ انہیں سے مانگتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے کتنے بڑے کتنا بڑا شرط ہو گیا وہیں یہ ریت خیر ان اگر اللہ تعالیٰ کسی خیر کا ارادہ تمہارے ساتھ کریں دل فبری اس کو کوئی واپس نہیں کر سکتا اس کو کوئی تم سے دور نہیں کر سکتا یہ اسی کو بھی میں میں نوا دی جس کو جس طرح دینا چاہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ الغفور الرحیم اور وہ مغفرت کرنے والا رحم والا بھی ہے دیکھیے علما نے اس کی تفسیر کی ہے غف آیت کوئی تزیل کا نام دیا ہے یعنی آیت میں جو آخر میں وہ گفور الرحیم اوسمی البصیر وہ عزیز الرحیم جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے رحمت والے ہیں مقصد والے ہیں تو یہ اس معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ ہوتے ہوئے بھی اگر کسی نے توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں توبہ کے شرط کے ساتھ وہ الغفور رہے اگر کسی نے شرک بھی کیا ہے سب سے بڑا گنا اور توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ رحم اور کرم والے ہیں اللہ تعالیٰ اس, اس, اس گنا کو معاف کریں گویا آیت کی تزیل میں لوگوں کو تمبی یا لوگوں کو ابھارنا ہے کہ اتنا بڑا گنا کر کے بھی سدبار اگر توبہ شکنی بازائی سو مرتبہ بھی توبہ ٹک توڑا ہو تو آؤ اللہ تعالیٰ تمہارے یہ معاف کریں گے یا عبادی اللہ دین حسن لا تقنت رحمت اللہ ان اللہ یہ ہے حکمت یا بلاغت یہ آیت کو غفور الرحیم سے ختم کرنے کا یہ علماء نے بیان کیا کہ اتنا بڑا گنا ہوتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوتے ہیں اللہ تعالی یہ بھی فرماتے ہیں ان اللہ دین کا اللہ کے علاوہ جن کو تم پوچھتے ہو اور ان سے تم رزق طلب کرتے ہو یہ رزق طلب کرنا ان کی عبادت ہو گئی کیونکہ رزق طلب کرنا صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے اگر دوسرے کے ساتھ اس کو آپ ملاتے ہیں یا دوسرے کے ساتھ اس کو لگاتے ہیں تو شرک ہو گیا عبادت ہو گئی ہو غیر اللہ کی اللہ تعالیٰ فرماتین تابود المندن تمہیں معمولی روزی بھی رزقن نکرا ہے معمولی روزی بھی نہیں دے سکتے فقتا ہو رزق اللہ تعالیٰ سے جتنی روزی چاہو تم طلب کرو وہاں رزکن کہا اور یہاں الرزق کہا جتنی روزی چاہو الفلام نام کو ہے کہ جتنی روزی بھی تم جس طرح کی بھی روزی خیر طرف کرنا چاہو اللہ تعالیٰ سے طلب کرو وہ ہو وشکرو له. اور صرف اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو الی ترجاؤن اسی کی طرف تمہیں جانا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ابل بن میتھ اس شخص سے بڑھ کر کے کوئی کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ایسی ذات کو پکارتا ہے ملاستیب لہ المل قیامت کیا مت تک ان کی اس دعا کو قبول نہیں کر سکتے یا ان کی ندا کو سن نہیں سکتے تو سب سے بڑا گمراہ وہ شخص ہے جو کسی پتھر کسی درخت یا کسی قبر کے مقبور سے اپنی حاجت طلبی کرے اس سے بڑھ کر کے کوئی گنا, کوئی گمراہ نہیں ہے ومن اب کون ہے اس سے بڑھ کر کے گمراہ ممدول من من جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے ایسی ذات کو جو اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے نہ سن سکتے ہیں ان آیومل قیامت تک یعنی گویا یہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمائے اسل من اصحاب ثابل ہو تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ ہر حالت میں وہ تمہاری پکار کو تمہاری طلب کو نہ سن سکتے ہیں نہ اس کو پوری کر سکتے ہیں وہ ہم اندیں ہم اور یہ لوگ ان کی پکارنے سے ان کی ندا سے یا ان کی دعا سے وہ قافل ہیں وہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ کوئی آ کر کے مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے تو پھر کیسے ایسی ایسی ذات سے یا ایسے آدمی سے یا ایسے قبر ایسے قبر سے ایسے درخت سے کیسے طلب کیا جائے یا کس عقل سے طلب کیا جائے وہ کوئی داخر النا سکان الحم آدان جب میدان حشر قائم ہوگا اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ لمن المل آج کے دن بعد شاہد کس کی ہے کوئی طلع. جواب نہیں دے گا سناٹے کا عالم رہے گا پھر اللہ تعالیٰ جواب دیں گے لہ واحد القحار صرف اللہ واحد القار ہی کی آج حکومت ہے اس وقت جب اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کریں گے تو ایک ایک سے پوچھیں گے اس میں حضرت عیسیٰ سے بھی پوچھا جائے گا یا عیسہ آن تقل اللہ آپ نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میری ماں کو اور مجھے اللہ کے علاوہ معبود بنا لو آن تقل سخی ام اللہ یہاں کالا سبحان کا قلت لهم توم ما امرتنی تو پاک ہے قلت لهم توم ما امرتنی میں نے تو انہیں اسی چیز کا حکم دیا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا ان کن تو کل تو ہو اگر میں <تصفح> نے کہا ہوگا تو تو علامہ البئی تو جانتا ہے ان نے علام انگوئ ما قلت لهم اللہ ما تنی بھی انحب اللہ ہم نے صرف تیری ہی عبادت کی ان کو کا حکم دیا تھا اسی طرح شیطان بھی آئے گا فیصلہ ہوگا شیطان کہے گا ہم نے کیا گنگنا کیا میں نے صرف بلایا اور ہمارے پیچھے دورے چلے آئے تو یہ سب قیامت کے دن دشمن ہو جائیں گے یہاں تک کہ جو اقرب القارب ہیں وہ مسلمان ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے کسی کی کوئی کسی کا کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے اس وجہ سے توحید کے باب میں کلام پاک میں عقل کو مخاطب کر کے کہا گیا گویا ایک عقلی بات ہے ایک بچے سے کہیے کہ کسی اگر فطرت اس کے ساتھ شفاف آئینہ کی طرح اس سے اگر آپ کہیں کہ اس پتھر سے مانگو تمہیں دے گا تو وہ انکار کر سکتا ہے کیونکہ اس کی فطرت ابھی گندی نہیں ہوئی ہے نہ شرک سے اور نہ کسی اور آلائشوں سے گندی نہیں ہوئی ہے کسی آلائش سے لیکن جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے تو یہ عقیدہ اس کے دل میں غلط ڈال دیا جاتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم. نے فرمایا ہے اس وجہ سے بہرحال آدمی کو چاہیے کی اپنی عقل کو کام میں لا کر کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ بہت سے پر اس طرح کا ذکر کر افلا تافروں کیوں عقل نہیں رکھتے تو بروں دیکھتے نہیں افلا تو کیوں سوچتے نہیں ہم اللہ کو لو یہاں بہت سے انہی علماء کا خاص طور پہ جن کا ذکر کیا گیا ہے ان کے اقوال بھی نقل کیے ہیں کہ کی ہر اس چیز سے جو اللہ کے علاوہ کسی چیز کی پوجا کی جاتی اس کا مطلب یہ ہے کہ چھٹویں صدی کے ساتویں صدی کے علماء کے زمانے میں بھی اس قسم کی بدعتیں تھیں یہاں تک کہ ایک نام کے صبکی نام کے ساتویں صدی کے ایک عالم ہے امام ابن تعمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی وہ بھی بدعت کے بہت ہی حامی تھے اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ اور توسل اور استعانہ کے قائل تھے ان کے ان کے اوپر بھی رد کیا ہے علما نے اس زمانے کے علما نے تو کہنے کا مطلب ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل ستا, ستا امروز ہمیشہ سے یہ چیز رہے گی غلط باتیں سر اٹھائیں گی لیکن اللہ کی قدرت سے صحیح بات کہنے والے بھی لوگ رہیں گے انشاءاللہ اس کو پہنچانے والے بھی لوگ رہیں گے زیادہ زیادہ ہوگا کہ کبھی وہ کم ہوں گے کبھی زیادہ ہوں گے کبھی یہاں ابھرے کہیں ہاں ابھرے ہاں لیکن اللہ کا سچا دین ہمیشہ کے لیے مٹ نہیں سکتا ہے کسی نہ کسی شہر میں کسی ہر زمانے میں لوگ ایسے رہیں گے اللہ کے فضل سے جو اللہ کے صحیح دین کی طرف دین خالص کی طرف لوگوں کو بلائیں گے دیکھیے اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو ایسا رہا ہے عقیدے کے معاملے میں صحابہ کے زمانے سے قوار سیاہ سب لوگ پیدا ہوئے لوگوں نے ان کو رد کیا صحابہ پھر ام کرام آئے انہوں نے فضائل الصحابہ لکھا لال نے شروع سننا لکھا تو بہرحال یہ چیز رہے گی اور رہا کی ہے اور اس میں اکثریت ہو یا اقلیت ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں حق جس کے ساتھ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کان ابراہیم حکمتن اللہ تعالیٰ نے ان کو اکیلے ایک امت بنا رکھا تھا گویا وہ مجموعہ افراد تھے اکیلے ہی تھے لیکن اللہ تعالی نے ان کو ایک امت کا نام دیا تو تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں آج کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ وہابی دین صحیح ہوتا وہابی مذہب صحیح ہوتا تو یہ چت گنتی کے لوگ ہی رہتے اس کے ان کے ساتھ اپنے کو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اکثریت میں ہیں اس کا کوئی سواد اعظم اور کہتے ہیں اللہ بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سواد اعظم کے ساتھ رہو سواد اعظم وہی ہے جو اللہ تعالی کے دین اور اللہ تعالیٰ کے صحیح عقیدے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے صحیح عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اہیا کے لیے کوشش کرتے ہوں چند ہی آدمی وہ سواد اعظم ہیں جیسا کہ علماء نے پرانے زمانے سے اس کی تفسیر کی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اف میو جی بل مختر کسی مزدر کی دعا جب وہ پکارتا ہے تو اللہ کے علاوہ دا. کون اس کی سنتا دا. ہے کوئی وہ یکشو اور اس کے اس کی تکلیف کو کون دور کرتا ہے وہ اجالکم خلفال اور اللہ کے علاوہ کون تم کو زمین میں نائب بنا کر کے بھیجا ہے الا اللہ کیا اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہے تبرانی میں ایک روایت ہے ان فی فیضمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافق کار رسول کے زمانے میں ایک منافق تھا جو مسلمانوں کو طرح طرح سے ستاتا رہتا تھا فقال آباز ان لوگوں نے کہا نستگیت وہ بنا چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کریں مدد طلب کریں اس منافق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پناہ دیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لا استغاء کو بھی مجھ سے استغاثہ نہیں کیا جا سکتا یا مجھ سے استغاثہ یا مدد لینا جائز نہیں ہے انما یستغاث باللہ غوث یا مدد دینے والا اللہ ہی ہے اب دنیا میں کہاں سے کتنے غوث پاک اور غوث سے آزم ہو گئے ہیں وہ مدد دیتے ہیں ان نہ اس دیکھے کتنی یعنی پتے کی بات ہے اس میں حدیث شریف میں آیا ہے غوث کا لزایا ہے مدد دینے والا جس چیز کی طاقت اللہ تعالیٰ رکھتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی شخص کے اندر وہ طاقت نہیں ہے مدد دینے کی استغاثہ کہتے ہیں مدد دینے کی ہر چیز چھوٹی بڑی چیز میں اس میں بہت چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مدد نہیں دے سکتا ہے تو اب جو لوگ غوث پا, پاک بنائے ہیں یا غوث اعظم بنائے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں یہ آئین شرک ہوا یقیناً اس میں کوئی شک نہیں جب پیارے رسول کی ذات اس درجے پر رہی ہے تو آپ کی امت کا کہ آگے یا پیچھے کوئی بھی آدمی ہو آپ کے خاکے قدم پر تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے تو یہ بتانا کہ وہ دستگیر ہو گئے اور یہ غوث پاک ہو گئے دستگیر دستگیر کہنے کا جو سبب ہے جیسا کہ لوگوں نے بیان کیا کتابوں میں لکھا ہے یہ حماقت کتابوں میں بھی ذکر کی گئی ہے کہتے ہیں کہ پیارے رسول اور حضرت شیخ عبد القادر جی لانی جا رہے تھے جنت کی نہر آئی اور شیخ عبد القادر نے چھلانگ مارا اور دوسری طرف پار ہو گئے پیارے رسول نے چھلانگ مارا تو بیچھی میں گر پڑے آپ نے ہاتھ بڑھا کر کے آپ کو بچا لیا کتنی بڑی حمات اور کتنی بڑی بیادوی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی. تو غوث پاک کا یہ درجہ دیا لوگوں نے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنی توحید پر زندہ رکھے اور اے توحید اے ہی آمی پر آمی آمی ہماری ہم سب کی موت ہو آمی آمی آمی کیا اہل تشیع کے جنازے یا کی نماز شریف ہو سکتے ہیں اور امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں دیکھیے کوئی بھی عقیدے کا آدمی ہو کسی بھی عقیدے کا ہو آپ صرف انہی لوگوں کے بارے میں پوچھے ہیں اگر وہ شخص شخص شرک اکبر کر رہا ہے تو یقیناً اس کے جنازے میں اس کے ساتھ نہ نماز پڑھی جا سکتی نہ اس کے اوپر نماز پڑھی جا سکتی نہ اس کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے پیچھے نہیں نماز پڑھ سکتے نہ اس کے لیے نماز, پڑھ سکتے کے لیے نماز پڑھی جا سکتی کوئی بھی جو شرک اکبر کا مرتکب ہے کسی بھی عقیدے کا ہو البتہ یہ کہ ہر عقیدے کے لوگوں میں کئی درجات ہوتے ہیں امام ذہابی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں ایک شیعہ عالم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا صرف اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کے زیادہ مستحق تھے لیکن جب خلافت ان کو ملی تو خلافت بھی صحیح ہے کہتے ہیں کہ العکان شیعت الرحم القل شحم اگر تمام شیعہ ایسے عقیدے کے ہو جائیں تو ان سے کوئی خطرہ ہی نہیں ان کی برائی کم ہو جائے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں مسلمانوں میں سے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت اب بکر کافر حضرت احمد کافر تمام صاحب کافر یہ عقیدہ قرآن کے بھی خلاف جس قرآن نے کہا ہے محمد الرسول اللہ ولدینا اشدا و الکفار اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اللہ علمین عید وبا ان کا تحت شجرا اللہ تعالی ان مومنین سے راضی ہو گیا جو آپ سے بیت کر رہے تھے حجرت ہدیبیہ یا ہدیبیا کے مقام پر اللہ تعالیٰ راضی ہوئے تو ان کو لوگ کافر کہہ رہے ہیں بہرحال یہ عقیدہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے حضرت عائشہ کو اتحام دینا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے ان کی برات نازل فرمائی سورہ بھنور کے اندر یہ بھی کفر کا عقیدہ ہے بہرحال میں عالم بھی نہیں اور ان پڑھ بھی نہیں یعنی بیچ بیچ کہ ہیں ٹھیک ہے اردو لکھ پڑھ سکتا ہوں کیا میرے لیے تقلید جائز ہے آپ نے کہا تھا کہ عالم کے لیے تقلید نہیں جاہل کے لیے ہے آپ تقلید یعنی کہنے کا مطلب ہے کسی مذہب کے بھی ہوں لیکن امام کی بات ضرور مانے میں یہ بات کہوں گا آپ اپنے کو ہنفی کہ لیں امبلی کہ لیں صحافی کہ لیں ظاہری کہ لیں کچھ بھی ہو لیکن امام کی بات مانیں امام نے جو کہا ہے اس کو ضرور مانیں اس میں کسی سے آپ جا کے پوچھ لیں سب سب مذہب کے اندر یہ چیز متفق علیہ ہے سب کی کتابوں میں ہے کہ امام نے کہا ہے کہ اگر پیارے رسول کی حدیث میرے قول کے خلاف ملے تو میری بات چھوڑ کر کے پیارے رسول کی بات لے لو یہ دوٹو ٹوک یاد کر لیں آپ کسی سے پوچھیں کہ ہمیں پیارے رسول کی بات بتاؤ اگر دیکھیے فقر کا طریقہ یا فسوا یا مسائل کا طریقہ یہ ہونا چاہیے عالم ہو یا جاہر ہو اس کو یہ پوچھنا چاہیے کہ ہمیں صحیح مسئلہ بتاؤ قرآن سنت سے اور ائمہ کی سمجھ سے اگر قرآن میں وہ مسئلہ ہے تو اس کے خلاف کوئی بھی دنیا کا آدمی آ جائے اس کی بات نہیں مانے گی اگر کلام پاک کا مسئلہ جو ہے دو مسئلے کا محتمل ہے تو دونوں کو لیا جائے گا کوئی اس کو لے لے اس کو لے لے غلط نہیں کہا جائے گا لیکن جب صرف ایک ہی معنی آ رہا ہے تو اس میں کسی کو اختیار نہیں کسی طرح حدیث شریف میں اگر ایک مسئلے کا ذکر ہے دوسرے مسئلے کا ذکر نہیں امام کسی امام کا قول اس کے خلاف پڑے تو آپ کے لیے امام کی بات ماننا جائز نہیں کیونکہ امام نے کہا کہ میری بات کو چھوڑ دو آپ امام کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اگر یہ کریں تو اس میں کوئی قباہت نہیں آپ رکھیں اپنے کو کے ساتھ لیکن یہ کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم فلاں ہی مذہب کا مسئلہ لیں گے چاہے وہ قرآن سنت کے خلاف ہی پڑھے تو یہ مسئلہ غلط ہو جاتا ہے یہ غلط ہے یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے نہ پوچھنا جائز نہ مفتی کے لیے ایسا فتوا دینا جائز ہے اور حدیث جانتے ہوئے جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ کی مناظرہ ہو رہا تھا کہیں تو انہوں نے کہا کسی نے کہا کہ حدیث شریف میں ایسا آیا تو انہوں نے کہا مورا حدیث چیکار کلام امام بیار مجھے حدیث سے کیا مطلب میں امام کا قول لاؤں اور میرے اوپر حجت قائم کروں میں امام کے قول کا پابند ہوں یہ لوگ کہتے تھے یہ یقیناً پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت ہے اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماکان علیہ محمن ولا محمن عید آ قب اللہ و رسول کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے یہ اختیار ہے ہی نہیں جب اللہ اور اس کے رسول کوئی بات کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو ان کو لینے اور نہ لینے کا کوئی فیصلہ اختیار نہیں ہے لینا ضروری ہے اور اس کو تسلیم کر لینا واجب ہے اس حد تک کہ دل میں معمولی کھٹک اور حد... کسک بھی نہ پائے کہ ہم نے امام کی بات چھوڑ دی نہیں امام کے بات چھوڑنا ضروری اور پیر رسول کی بات لینی ضروری <تصفح> بہرحال اس کی یہ باتیں بہت ہوتی رہتی ہیں لیکن ہونا یہ چاہیے کہتے ہیں یہ ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا ہمارے امام کو یہ حدیث نہیں ملی تھی جی ہمیں واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے اماموں کو بہت سی حدیت نہیں ملی حضرت ابو بکر کے پاس جو پیارے رسول کے ساتھ یار غار اور شروع سے آخر تک پیارے رسول کے وہ تک آپ ان کے ساتھ رہے لیکن ان کے پاس ایک گڑیا آئی کہتی ہے کہ آتنی حفظی من ابنی. من ابنی ابنی میرے پوتے کا مجھے میرے پوتے کا انتقال ہو گیا اس کے ترکہ میں سے میرا حصہ دیجیے حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ ماں اجیت اللہ آپ کتابوں میں ڈھونڈیں آپ انہی علماء سے پوچھیں جو کہتے ہیں کہ نہیں امام صاحب کیا یہ حدیث نہیں جانتے تھے وہ تو علام الغیوب نہیں تھے یا نبی نہیں تھے بشر ہی تھے امام حضرت ابو بکر امام ال خلیفہ راشد انہوں نے کہا ماں اجیت اللہ کے فی کتاب اللہ سے اللہ کی کتاب میں تمہارا کوئی حصہ نہیں مجھے مل رہا ہے وہ ماں اجیت اللہ کی فی کتاب فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی پیارے رسول کی حدیث بھی یاد نہیں ہے ولا کر لوٹ جاؤ حتہ اسل جاؤ پھر ہم میں لوگوں سے پوچھوں گا دیکھیے اللہ تعالی کے حکم کے مطابق وہ لوگ سر منہ بھی تصرف یا اختلاف نہیں کرتے تھے فص ان تم لا تعالم جس کو معلوم ہے اس سے پوچھنے کی کوشش کرو بڑے سے بڑا عالم ہو یا چھوٹے سے چھوٹا ہو سب کو یہ ہدایت ہے حضرت اوبک نے کہا کہ ارج حتہ اصل میں پوچھ کر کے پھر بتاؤں گا تمہیں یہ بہت بڑا ایک قاعدہ ہے فتویٰ اور استفتا کا حقیقت میں عالم کوئی کوئی امام مالک کہتے ہیں کہ ہر عالم ہر مسئلے میں فوری جو جواب دیتا ہے وہ جھوٹا ہے وہ عالم نہیں ہے عالم کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کر کے اگر مسئلہ واضح طور پر معلوم ہے صبح ہو گیا تو کل کے لیے کہ پرسوں کے لیے بھائی آؤ ہم ڈھونڈ کر کے پوچھ کر کے بتائیں گے حضرت عمر نے پوچ, حضرت بکر نے پوچھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ پارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کو جدہ کو دادی کو سترس دیا ہے پھر اس کے بعد ان کو چھٹا حصہ دیا تو کہنے کا مطلب یہ کہنا یہ بات واضح طور پر کہی جاتی ہے کہ کیا ہمارے امام کوئی حدیث نہیں ملی تھی ملی ہوگی لیکن کسی وجہ سے چھوڑ دیا نہیں ملی ہوگی والی بات تو یہ عقل کی بات بھی نہیں ہے نہ امام کی مندی کی بھی بات ہے بارہ میت کے ورثہ جنازہ کے بعد سو سو روپے گرد و نما کی مسجدوں کے نام دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ دینا یہ میت کی طرف سے ہے کیا یہ عمل جائز ہے میت کی طرف سے کوئی بھی صدقہ آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ان لیکن اس کے لیے کوئی خاص رسم و رواج نہ ہونا چاہیے نہ کوئی خاص دن آپ اس کے لیے مقرر کریں جیسے کھانا بھی آپ کھلا سکتے ہیں کسی وقت بھی کسی غریب کو اپنے کسی میت کے نام سے کھلا سکتے ہیں لیکن خاص ایام تیجا یا من یا من یا کچھ بھی جو ہوتا ہے یہ سب بدات میں علماء نے اس کو شمار کیا ہمارے علاقے میں نماز جنازہ کے بعد مولے حضرات ہیلا کرتے ہیں ہیلا کرتے ہیں اس کا شرح حکم کیا ہے پتا نہیں بھائی ہیلا جائز ہے یا بدات ہے پتہ نہیں نماز جنازہ کے بعد ہیلا کیا ہوتا ہے کسی کو معلوم ہو تو بتائیں بھائی مجھے نہیں معلوم اللہ کا فضل نہیں میں نے یہ سب نہیں لے کے نا جی وسیلہ کہتے بہر بہرحال ہر وہ چیز یہ چیز اگر یہ شکل ہے کہ قرآن دے کر کے ہاتھ میں ان سے بخشواتے ہیں یا میت کے لیے اس قرآن کا ثواب بخشتے ہیں یہ چیز در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی جو چیز نہیں تھی وہ بدعت ہے وہ غلط ہے وہ ضلالت ہے وہ گمراہی ہے اور وہ جاننا ملے جانے والی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلبات کلو بلال تنف ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے پھونک پونک کر کے قدم اور کٹول کر کے ہاتھ رکھنا چاہیے کچھ لوگ فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد فوراً بعد سر پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اس کا شرح حکم کیا ہے مجھے یاد آتا ہے کہ یا تو تبرانی کی روایت ہے یا بازار کی اس کو آپ کتاب الدریہ مجموع زوائد میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام سے فارغ ہوتے تو سر پر ہاتھ رکھ کر کے دعا کرتے لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے ایک حدیث کے اسکالر کی حیثیت سے مجھ سے پوچھئے یہ روایت پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا اس کا صحیح نہیں کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سند اس کی صحیح ثابت نہیں جب صحیح ثابت نہیں تو اس کا کرنا بھی جائز نہیں ہے <سؤال> آپ ایسے دعا کریں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے سے پہلے بہت کچھ دعا کرتے تھے اس دعا کے الفاظ بھی اللہ کا من فتنت القبر فتنت الدجال فطرت فتنت سیخت والممات وغیرہ اور آپ بعد میں جو ذکر ادار کرتے تھے وہ بھی مذکور ہیں صحیح روایات میں لیکن ضعیف روایت میں جو آیا ہے اس پر عمل کرنا شرعی حکم نہیں ہے ہماری کمپنی میں ایک آدمی تنہا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہیں اور رشتہ ہوا تھا یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے اگر اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس سے پوچھی کہ کہاں سے یہ بات کر رہے ہو تمہیں وہی آئی ہے یا تم نے کسی کتاب سے نقل کیا ہے او من علم دو ہی طریقہ ہو سکتا ہے کسی سے تم نے نقل کیا ہے تو بتاؤ اگر اوٹ پر باتیں حضرت عائشہ کی بدنامی کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہے وہ تو وہ بہرحال قرآن کی کا منکر ہے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عصمت آ... میں رہ کر کے پاک دامنی کے ساتھ اللہ تعالی نے ان کو کر رسول کو اٹھایا اور آپ ہمیشہ کے لیے پاک دامن رہیں نہ بعد میں آپ کی بے. کا نکاح ہوا نہ کیونکہ کلام پاک میں ولا انجو من باد پیر رسول کی بیویوں کے ساتھ کسی کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے اور نہ پہلے ان کا نکاح ہوا تھا حسان ال رضان اللہ تسنبری بتن حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی تعریف کی ہے کہ وہ حقیفہ تھیں اور نہ ان کی کہیں شادی ہوئی تھی بہرحال اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے حضرت عائشہ کو بدنام کرنے کے لیے ان کی بے عزتی یا ان کی ذلت کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس سے سمجھا اللہ تعالیٰ اس کے دانت توڑے کیا جنات کسی انسان کے ساتھ زنا کر سکتے ہیں کہتے ہیں جو لوگ جنات اس میں کوئی شک نہیں جیسا کہ آیا ہے روایات میں کہ شیطان کھیلتا رہتا ہے آدمی کی سرین سے لیکن اگر وہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ میں نہوز بھی کہ الخوبے سے الخبائش تو اس کے شرط پناہ مل جاتی ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی کر سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو لوگ اس قسم کا کام کرتے ہیں جنہوں کو چھڑاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ خاص لذت لیتے ہیں یہاں تک کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا میں بھی اس کا کٹو بھی بہت کچھ کرتا رہا کہتے ہیں اگر عورت ہے اور اس کے پیڑوں کے دائنے